الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال وماواقعقدر یا فررو بدي ن من الفتن قال الله تباره کووتالله في شانے حبي هی مخبررم و آمرا ان الله ومللهائیکته ہوی سللو نه على نبي یا أي هل الذي نه آمو سللو عليه وسللی مو السلات و یا رسول اللہ وسلم السلات و السلام علیک رسول اللہ یا حبی اللہ السلات و السلام یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ گرمی قدر بخاری شریف کی حدیث نمبر اٹھارہ کتاب الایمان سے حدیث جو ہے وہ بما سند اور اور اور حدیث کا متن جو ہے وہ سماعت فرمائیں اور انشاء شاء اللہ بفضلحی تعالی اس کے بعد جو ہے اس پر گفتگو ہوگی ان شاء اللہ تعالی تو گرامی قدر حدیث کا متن اس طرح ہے کہ حد س نا عبد اللہ ہب مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سا سعتری ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ان يكون یقون خیر مالمسلم غانا من بها شاہ جیبالی و مِنَ الْفِتَنِ البی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہوگی اور جن کو وہ پہاڑوں کی چوٹیاں اور صاف میدانوں میں لے جائے گا اپنے دین کے حفاظت کے لیے فتنوں سے دور بھاگے گا یہ حضور علیہ سلاد وسلام کا فرمان اور حضور عصلاسلام کے اس فرمان کے جو راوی ہیں وہ صنعت جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی ہے اور آپ نے سماعت وہ صنعت جو ہے سماعت ترما ہے اس حدیث کے پانچ راوی ہیں سب سے پہلے جو ہیں ابو عبدالرحمان عبداللہ بن مسلمہ یہ جو ہیں مدنی ہے اور یہ بسرا میں رہتے تھے تمام علماء کی ان کی جلالت اور علم اور عمل پر اتفاق ہے ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا کا نبی تشریف لائے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے ساتھ زمین پر بسنے والے لوگوں سے بہتر شخص کے پاس چلو تو امام کا نبی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا گیا آپ اب حدیث بیان کرتے ہیں حالانکہ آپ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے تمام علماء کرام کو پکارا جاتا ہے اور سب کھڑے ہو گئے میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا پھر مجھے آواز دی گئی کہ میں بیٹھ جاؤں تو میں نے عرض کیا یا اللہ میں بھی تو ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں فرمایا کیوں نہیں لیکن انہوں نے علم دین کو نشر کیا ہے انہوں نے دین کے علم دین کی تبلیغ کی ہے انہوں نے علم دین لوگوں تک پہنچایا ہے تو تم نے اسے چھپایا ہے اس لیے میں نے حدیث بیان کرنا شروع کر دی ہے عمر بن علی نے کہا کہ امام کا نبی رحمت اللہ علیہ آپ ایسے بزرگ تھے جن کی دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتے تھے اور مکہ المکرمہ میں آپ دو سو اکی ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور دوسرے راوی امام, امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں اور جن, جن کی امامت پر اور امام, آپ امام المسلمین ہیں اور مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم اور امام ہیں اور آپ کے کمالات جو ہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کی تسنیم موتا امام مالک موجود ہے جو اسلام کی قدیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے <خصح> تیسرے راوی جو ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صاحب عمر و بن زید بن عوف انفاری مدنی ہیں یہ ابن حبان نے ان کی توسیع کی ہے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے اور ایک سو انتالیس ہجری میں یہ پود ہوئے ہیں چوتھے راوی جو ہیں عبد اللہ بن عبدالرحمن الرحمان انصاری ہیں حبان اور نسائی نے ان کو سکہ کہا ہے اور ان کا دادا جنگ اوہد میں حاضر ہوا تھا اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا ان کا والد عمر و جہلیت میں ہی جو ہے وہ مر گیا تھا تو اس لیے اور ان, کا ان کے والد کو قتل کرنے والا جو تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور عہد کی لڑائی میں وہ بھی شہید ہو گیا تھا حضرت پانچویں راوی جو ہیں ابو سعید سعید بن مالک بن سنان آپ انصاری ہیں اور آپ کو خضری بھی کہا جاتا ہے اور خضرہ کی طرف آپ اس لیے منسوب ہیں کہ ان کا دادا یا دادی تھی اور خدرہ انصار کا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے ان کے والد جنگ عہد میں حاضر ہوئے تھے لیکن وہ کم سن تھے اور اس کے بعد وہ بارہ غزوات میں حاضر ہوتے رہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1170 احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں اور ان میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باسٹھ حدیثیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں وہ مدینہ منورہ میں چوٹ یا چورہتر ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں حنزلہ بن ابی سفیان نے ان سے روایت کی ہیں اور وہ احداث صحابہ میں ان سے زیادہ عالم اور کوئی نہیں تھا یعنی وہ کثرت حدیث بیان کیا کرتے تھے تو گرامی قدر یہ تھا اس سند کا حال اب دیکھتے ہیں اس, کے اس حدیث پاک کو قرآن و سنت کی میں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ اور دیگر محدثین کے نگاہ میں اس حدیث کا کیا مرتبہ ہے اور اس سے کون سے مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف کتاب ایمان میں ہی ذکر نہیں کیا بلکہ اس کو کتاب الفتن میں بھی ذکر کیا ہے اور کتاب الرقاق میں بھی ذکر کیا ہے اور کتاب علامات نبوت میں بھی ذکر کیا ہے اور ابو داود نے اور نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث میں لفظ یوش کو استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں قریب کے ہیں اور یہ سورت کے معنی میں بھی آتے ہیں جیسے کہتے ہیں اوشا کو پلا اے آسرا جی غنم جو ہے وہ مونس ہے اور جنس کے لیے موضوع ہے نر اور مادہ دونوں کے لیے غنم کا لفظ بولا جاتا ہے اور ایک لفظ ہے یتابعو یہ باب افتعال سے یا فاتح یافتاح سے ہے اس کے معنی پیچھے چلنے کے ہیں دوسرا لفظ ہے شعب پہا پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں اور فتن, فتن جو ہے وہ فتنا کی جمع ہے عام طور پر فتنے کا لفظ جو ہے مکرو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فتنے کا لفظ جو ہے بہت سے معنوں میں استعمال جو ہے وہ ہوا ہے اور ان میں سے ایک معنی تو یہ بھی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ولفت نہ تو اکبر من القتل یہ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ موجود ہے یہ الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں ولفت نہ تو اکبر من القتل گنا غن... کے معنی میں جیسے یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے جیسے اور جلانے کے معنی میں بھی یہ لفظ جو ہے نا ان لدین فتن اس آیت میں جلانے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس آیت میں فتنے کا لفظ جلانے کے معنی میں آیا ہے اور پھیرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جیسے واد ل کا تو حدیث جو ہے یہ بھی ہے حدیث میں یہ ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے گا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے تو پھر گوشہ نشینی اختیار گوشہ نشین ہو کر اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بکری کو خیر مال اس لیے اقرار دیا ہے وہ ایسا مال ہے جو بابرکت ہے اور حلال روزی ہے جس میں حرام کو کوئی دخل نہیں ہے اور گوشہ نشینی کے لیے پہاڑوں کی چوٹی کو ذکر کر کیا ہے اور اس لیے فرمایا ہے کہ ایسے مقامات جو ہیں فتنہ فساد سے خالی ہوتے ہیں اور ایسے مقامات پر فتنا نہیں ہوتا اور وہاں رہ کر آدمی فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اس حدیث سے اور بھی بہت سے جو ہے مسائل جو ہے نکل نکل سکتے ہیں جیسا کہ جب فتنا اور فساد کا دور دورہ ہو تو حق کا کہنا اور حق پر چلنا مشکل ہو جائے تو اس وقت صرف اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے گوشہ نشین ہو جانا بہتر ہے لیکن جو شخص فتنا مٹانے پر قادر ہو اس کو گوشہ نشینی جائز نہیں ہے اس پر تو واجب ہے کہ وہ حق پر رہے اور لوگوں کو چلائے اور اس, پر اس میں اختلاف ہے کہ جب فتنہ نہ ہو تو ایسی صورت میں گوشہ نشینی ہونا جائز ہے یا نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں گوشہ نشین نہیں ہو ہونا چاہیے کیونکہ گوشہ نشینی کی صورت میں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری نہیں رہتا اور اس کے وجود سے حق کی جو اشاعت ہوتی تھی وہ خود اس کو جمعہ اور جماعت میں شرکت نصیب ہوتی تھی وہ بند ہو جائے گی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بہت سے فوائد اور نقصان پر تفصیل سے گفتگو کی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور اہل علم کی اس باب میں مختلف رائے ہیں بہرحال یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں جو پڑھی ہے اور جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایمان میں جس کا ذکر کیا ہے اور اس کے اس سے اتنی بات ہی ثابت ہوتی ہے کہ فتنہ فساد عام ہو جائے اور دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو ایسے نازک وقت میں گوشہ نشین ہو جانا بہتر ہے تاکہ انسان اپنے دین کو سلامت رکھ سکے اس حدیث میں حضور علیہ سلاۃ وسلام کی علم غیب شریف کی خبر ہے اور کیوں؟ یہ بھی آپ کا ایک موجزہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یہ حضور علیہ سلاط وسلام نے قبل از وقت جو ہے اس کی خبر دی ہے اور اس کو علم غیب کے دلائل میں پیش کیا جا سکتا ہے اور حضور علیہ سلاط والسلام کا فرمان جو ہے وہ سچ ثابت ہوا اور سچ ہے کیونکہ حضور علیہ سلاط والسلام نے فرمایا یہ زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کو دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں چھوٹیوں پر رہنا ہوگا رہا تو یہ جو ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کا فرمان جو ہے صدق تیار رسول اللہ آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے اور اس کے رابی جو ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ جلیل القدر سے آبی ہیں تیرہ غزوات میں حضور علیہ اللہ کے ساتھ رہے ہیں ایک جماع صحابہ سے یہ روایت کرتے ہیں جن میں خلاف اربا اور آپ کے والد گرامی بھی شامل ہیں صحابہ کرام حضرت عمرو حضرت ابن عباس اور کثیر تابعین کرام نے ان سے روایت کی ہے اور آپ نے مدینہ منورہ میں چوٹ یا چورہتر ہجری میں آپ نے وفات پائی ہے آپ نے ایک سو ستر حدیث کے قریب جو ہیں وہ روایت کی ہیں جن میں سے چھیالی حدیثوں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا اتفاق ہے یعنی وہ متبقن اعلی حدیث ہیں سولہ حدیثیں جو ہیں وہ صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں درج کی ہے جو ان حدیثوں سے جو متفق علیہ ہیں ان سے ہٹ کر سولہ حدیثیں جو ہیں وہ لی ہیں اور بوندا حدیثیں صرف امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں درج کیا ہے اس کے بعد جو ہے دوسری حدیث جو ہے حدیث نمبر انیس اس کا باب بھی جو ہے اس عنوان کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن کچھ تھوڑی مناسبت ہے انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے باب یہ ہے کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان پتہ بل القلب لقول اللہ تعالیٰ ولادو کم بیما کا سب کلو کم یہ باپ کا عنوان رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں اللہ تعالی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور مار دل کا پیل ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن تمہارے دلوں کے کسب کے سبب سے اللہ تمہارا موقذہ کرے گا یہ آیت کریمہ بھی وہ اس کے ثبوت کے لیے لائے ہیں تو یہ حدیث جو ہے اس کو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا لیکن اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث کے جو اس باب کے تحت جو ہے ایک حدیث بھی لائے ہیں وہ حدیث انشاءاللہ اللہ پیش کرنے سے پہلے جو ہے عرض کو پیش کرنے سے پہلے اس باب کی مناسبت سے عرض کروں گا کہ اس باب سے پہلے باب کا ذکر جتھا فتنوں سے دور باغنا دین ہے اور جس قدر انسان کبھی ہوگا اتنا ہی وہ فتنوں سے دور باغے گا تاکہ دین کو محفوظ رکھ سکے فتنوں کے ڈر سے لوگوں سے علیحدہ رہے جس قدر دین میں قوی ہوگا اتنی ہی اسے اللہ کی مارفت کبھی, کبھی ہوگی تو اس باب میں یہ بیان ہوگا،, ہوگا تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور لہذا آپ کا دین سب سے کبھی تر ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتاب الایمان ہے اور اس باب کے انوان کو ایمان سے کیا تعلق ہے حدیث تو اس سے کچھ تعلق نہیں اور نہ ہی اس پر دلالت ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ ارشاد گرامی ولا کیخم بیما کسبت قلوب حکم کی یہاں کیا مناسبت ہے اس کا ایمان سے کچھ تعلق نہیں اور نہ ہی اس باب سے تعلق ہے لیکن لہذا اس مقام کی تفصیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے ذات کا علم ایمان ہے اس طرح یہ کتاب کتاب الایمان میں داخل ہے اور اس میں کرامیا ایک فرقہ گزرا ہے اس کا رد ہے کیونکہ وہ کہتے تھے ایمان صرف زبانی اقرار ہے اور ان کے خیال میں منافق ظاہر میں مومن ہے اور باطن میں کافر ہیں لہذا ان کا حکم دنیا میں مومنوں جیسا ہوگا مومنوں کا سا ان کا حکم ہوگا اور آخرت میں کافروں جیسا ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے رد کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان فعل لے قلب ہے اور یہ جو حدیث ہے اس پر اس کی دلیل ہے دوسری صورت جو ہے اس کی طرح یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ خیال ہوا کہ ان کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے زیادہ ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ میں تم سے سب سے زیادہ عالم ہوں اور علم فعل قلب ہے لہذا میرے اعمال تمہارے اعمال سے زیادہ ہیں اس طرح مار جو فعل قلب ہے اس کا ماں قبل سے تعلق ظاہر ہے تیسری وجہ تحقیق یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ صرف زبانی جو ہے ایمان کاپی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عقیدہ بھی ہونا ضروری ہے اور یہ بات ظاہر ہے اتقاد فیل قلب ہے لہذا رتہ القلب یہ جو ندیث میں بھی الفاظ موجود ہیں اور اس کا تعلق جو ہے ظاہر ہے اس آئت کریمہ کا جو اگر اس کو دیکھیں گے تو لیکن اس کا دار مدار جو ہے وہ بھی پیل قلب پر ہے لہٰذا یہ ہمارے استدلال کے لیے مضر نہیں ہے اس عنوان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو, دو باتوں کی وضاحت کی ہے ایک کرامیہ کی تردید اور جو میں پہلے آپ, آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور دوسرا یہ ایمان کا کم اور زیادہ ہونا اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چونکہ اس کے قائل ہیں آپ نے اس لیے یہ حدیث اس بات میں بیان کی ہے تو کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں تم سب سے زیادہ عالم ہوں اس کی اس بات پر واضح دلالت ہے اللہ کی مارفت میں لوگوں کے تفاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عالم ہیں لہذا ایمان زیادہ جو ہے زیادتی ایمان جو, اور نقصان, کے جو نقصان کے قائل ہیں ان کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے اب دیکھنا ہے کہ علم اور مارپت میں بھی کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے مارفت جسے کہتے ہیں وہ جزیات کا ادراک ہوتا ہے جب کہ علم میں کلیات کا ادراک ہوتا ہے اور یہ کہ مارفت میں بسیط یعنی بسیط کا معنی ہے تھوڑا سا تھوڑا ادراک ہوتا ہے اور علم مرکبات کا یہ جو ہے یہ امدت القاری میں شرح سے بخاری میں یہ بات ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس مقام پر ایک ضروری بات جو ہے وہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امان تمام لوگوں کے اعمال سے زیادہ ہیں کیونکہ آپ ساری کائنات سے زیادہ عالم ہیں لہذا یہ کہنا کہ نبی امتی امتی سے علم میں ممتاز ہوتے ہیں رہا عمل تو اس میں امتی نبی کے مساوی ہو جاتے ہیں جیسے کہ آج کل کے ایک فرقے کا دیوبندیہ کا عقیدہ ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی عبارتیں لکھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں امتی نبی کے مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کے سراہتاً خلاف ہے کہ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ امتی کے اعمال کو نبی کے اعمال سے کچھ مناسبت نہیں ہے کہ جائے کہ وہ نبی کے مساوی ہو جائے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اس آیت کریمہ سے ایک بات کی دلیل ہے قلوب کے افعال جو ہیں جب مستقل پر موقع ہوگا جیسا کہ جمہور علماء کرام کہتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اللہ تعالی نے میری امت سے وہ امور جو ہیں وہ درگزر کر دیے ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہو جب وہ ان سے کلام نہ کریں یا ان پر عمل نہ کریں اور غیر مستقر افعال پر محمول ہے کیونکہ جو شہر دل میں مستقر نہ ہو اور وہ آئے اور جائے اس میں انسان مکلف نہیں ہے اور لہذا اس سے اس کی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی اور کوئی شہ دل میں آئے اور دل میں جم جائے تو اس پر جو ہے وہ مواخذہ ہوگا اور مستقر اور غیر مستقر احکام جو ہیں وہ جدا جدا ہیں تو معلوم ہوا کہ ان دونوں میں فرق ہے اس کی مثال کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک فوٹو جو ہے ایک شیشے میں آئینے میں فوٹو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ کیمرے سے فوٹو کو دیکھتے ہیں اب جو ہے آئینے کی کیمرے کی بوٹو کیمرے سے فوٹو کو آئنے کی تصویر پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ آئینہ میں تصویر جو ہے غیر مستقر ہوتی ہے وہ تصویر کے حکم سے خارج ہے اور کیمرے کی فوٹو جو ہے وہ مستقر ہے یعنی اس کا وجود ہے وہ جو ہے وہ رہتی ہے تو اس لیے وہ جو ہے وہ تصویر ہے اور حرام ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مصورین پر لانت فرمائی ہے اور کرام نے مصور لہو کو بھی اس میں داخل کیا ہے اور اس لانت میں داخل کیا ہے کیونکہ وہ مصور کا معاون ہوتا ہے تو گرامی قدر یہ پوٹو کی مثال اس لیے دی ہے آدمی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ دیکھتا ہے لیکن وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا اس لیے اس لیے کہ وہ تصویر کے حکم میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ مستقر چیز نہیں بلکہ غیر مستقر ہے تو مثال اس لیے دی ہے کہ جو قلوب میں وسوسات آتے ہیں ان کا جو ہے مواخذہ نہیں ہوگا اور وہ چیزیں جو قلب سے نکل کر زبان تک آ جاتے ہیں اور جن پر آدمی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور جن کو آدمی ایک مستقل جان کر ان پر عمل کر لیتا ہے تو ان پر مواقضہ ہوگا اس آیت کریمہ سے یہی منشاہ ہے اور یہی آیتِ, کریمہ، یہ آیت کریمہ اس باب کے انوان میں امام بخاری رحمت اللہ لائے لائے ہیں اور آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہی ہیں ولا کی کم بیما کا سبق کلو بو لیکن تمہارے دلوں کو سب کے سبب یعنی تم جو کر لو گے اس کے سبب سے اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا یہ آیت کریمہ ہے اب جو ہے اس حدیث کی طرف آتے ہیں جو حدیث جس کا عنوان جو ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے لیکن وہ حدیث کے عبارت اور صنعت جو ہے وہ بھی سماعت پر جئے گا کہ حدثنا محمد ابن السلام کال اند عن ان عن, عن انعشت قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما بیماری قالوا کالو لسنا لسن کحیت رسول اللہ ان اللہ قد غرق انعلوم کم بہ ان اور رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تو ایسے اعمال کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی مثل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھڑے گنا پرمادی دیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے برگے گئے حتیہ کے غصے کا اثر آپ کے چہرۂ انور پر ظاہر ہونے لگا پھر فرمایا تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کا تم سب سے زیادہ میں پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور حدیث کی سند میں جو راوی ہیں وہ, وہ ہیں پانچ سب سے پہلے ابو عبداللہ محمد بن سلام تو انہوں نے سفیان بن اجینا اور عبداللہ بن مبارک اور دیگر علماء سے سماعت کی ہے ان کی مجلس میں جن حاضر ہوا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے ان کی تصنیفات علمیہ بہت ہیں ایک روز شیخ کی مجلس میں ان کا قلم ٹوٹ گیا تو آواز دی ایک دنار سے قلم خرید کیا جائے تو ان کے پاس قلموں کے انبار لگ گئے آپ دو سو بائی ہجری میں پہت ہوئے ہیں اور آپ کے والد، وال والد کا نام سلام ہے اور لام مخفب ہے یہی درست ہے اور دوسرے راوی جو ہیں وہ ابو محمد عبدہ بن سلیمان بن حاجب جو ہیں یہ کوپی ہیں کہا گیا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے اور عبدہ لقب ہے امام احمد نے احمد بن حنبل نے ان کو چھکا فرمایا ہے ان کی وفات ایک ہجری میں کوپا میں جمادی آخر یا رجب میں ہوئی ہے اور تیسرے راوی جو ہیں وہ ہشام بن عروہ ہیں چوتھے راوی عروہ بن زبیر ہیں پانچویں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان تینوں کا ذکر جو ہے کتاب الوی میں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اب حدیث کی طرف آتے ہیں اور حدیث کے سب سے پہلے اس جمل جملے کو دیکھیں گے کہ حضور علی سلاۃ والسلام کو صحابہ کرام نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے ہیں ما اخر اور اس کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں حضور علیہ السلاۃ کے ضم کے لیے وہ قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں اور پرمان رسول بھی پیش کرتے ہیں بخاری کی یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام کے ضم کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے وہ یہ بات انشاءاللہ اللہ کھل کر پہلے واضح ہو جائے پھر انشاءاللہ اللہ دوسری بات ہوگی اور اس کے لیے اس کے لیے بہت سے مفسرین اور بہت سے علماء کرام کے اقوال موجود ہیں ایک اور آیت کریمہ ہے جس, جس, کے جس کے الفاظ اس طرح ہیں واسط پیربک وینا ولمات ہیں جی اور بخشش مانگ واسطے گنا اپنے کے اور واسط ایمان والوں کے ہاں جی یہ ترجمہ کیا ہے شاہ رفیع الدین نے اور اس طرح اس کے بارے میں اس کے بارے میں مفسرین کرام جو ہیں وہ اپنی توجہات اس انداز سے پیش کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اور وج استغفار کنایتن اما يلزمه من التواضع وهضم النفس والاعتراف بالتقصير لانه صلى الله عليه وسلم معصوم ومغفور اسی ایت کے تحت واستغفار لازم بھی کہ والالمؤمنین والمؤمنات کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپ کے بارے میں تفسیر روح ال المع... کہانی میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور مغفور ہونے کے باوجود موجودہ طور پر استغبار کرتے تھے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ارشاد گرامی ہے ماسبحت ما غد اللہ اس طو پر کوئی ایسی صبح ہرگز نہیں ہوئی جس میں میں نے اللہ سے ایک سو مرتبہ سے زیادہ استجبار نہ کی ہو اور یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِزَمْبِكَ اَيْ لِزَمْبٍ اَهْلِ بَيْتِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَيُّ الَّذِينَ اس کا بے اہل بیتی کا یعنی اس میں ایک وجہ یہ بیان کی ہے لزمبک سے مراد اہل بیت کے گناہ ہے اگر کہ اس سے مراد بھی خلاف اولا کا ارتقاب ہے آپ اپنی بے اہل بیت اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کی مغفرت طلب کریں جس آیت میں یہ حکم ہے اور اس کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بہت سے اقوال جو ہے وہ لکھے ہیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اور مرقات میں خصوصی طور پر کیونکہ مرقات ہنفیوں کی کتاب ہے اور اس میں باب ایمان بالقدر میں یہ بیان کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو نسبت ہے غم کی اور معصیت کی نسبت جو ہے اور اس, کے اس کے لیے اپنے حقیقی معنی میں مستمل نہیں ہے اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے بیان کیا ہے لسمت امبیائی منل کبار و سغائر قبل نبوت و بادہ یا یعنی رام نبوت سے پہل تمام سغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں جی انبیاء کرام کی اشمت جو ہے ان کے حفاظت جو ہے اللہ رب العزت نے خود ذمہ لیا ہے دوسرا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر اور اس آیت کے تحت واسطمبی کا ولیل مینومنات کے تحت لکھتے ہیں لو صدر المبو اک ان لکانسات و ظالقہ غیر ولاد وقون صلی اللہ علیہ وسلم اقل من عدول امت امام راضی رحمت اللہ علیہ جو سید المفسرین ہے اور تفسیر میں تفسیر کبیر کا بہت بڑا مرتبہ ہے آپ فرماتے ہیں ایک دلیل یہ بھی ہے اگر نبی سے گناہ سر درد ہو تو ان نبی اپنی امت کے گناگاروں سے بھی کم درجے کا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جتنا مقرب ہوگا اس طرح اس کا گنا بھی بنسبت عوام کے بڑے سمجھے جائیں گے تو یہ جائز نہیں کیونکہ نبی تو اپنی امت کے برگزیدہ آدمیوں سے بھی کم درجے کا نہیں ہو سکتا اس لیے نبی کی طرف جو ہے زم کی نسبت جو ہے وہ کی ہی نہیں جا سکتی اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے وہ کہتے ہیں لو صدار زمبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یقون مقبول شہادت لکول ہی تالا ان جا اقم فاسقم بنا باين فتبينوا ولكن هو مقبول الشهاده لقوله تعالى ليكون الرسول عليكم شهيدا امام رازي رحمت الله علی اس بات پر یہ دلیل لا رہے ہیں اور دلیل کے طور پر دو ایتیں پیش کر رہے ہیں کہا فرماتے ہیں اور یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ اگر نبی سے گناہ سر ہو تو نبی کی شہادت قبول نہیں ہو کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر فاضق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تفصیش کر لیا کرو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو مقبول شہادات ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا یقر رسول علیہ کم شہیدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں تم پر گواہ ہوں گے اور اس طرح کی ایک نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوات بل اسماء مل ماثيه لا وجب علينا الاقتداء به فيها قوله تعالى فتبعوني في يقضى الى الجمع بين الحرمه والوجوب وهو محال فإذا ثبت ذلك في حق محمد, محمد صلى الله عليه وسلم لمبیا حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دلیل دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ سردرد ہو تو ہمیں بھی اس گناہ میں آپ کی ابتدا لازم ہوگی کیونکہ اللہ نے برمایا پتہ بے فتب نہیں میری نہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو کہلوایا گیا تم میری تابع داری کرو اس طرح حرمت اور وجود جم وجوب جمع ہو جائیں گے تو یہ دونوں محال ہوں گی اس لیے نبی کی طرف جو ہے زم کی نسبت کی ہی نہیں جا سکتی اور ہو ہی نہیں سکتی اور اسی لیے جناب ہاں یہ بات جو ہے وہ پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ حضور علیہ السلاد سلام روزانہ جو ہے دو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں حضور علی سلاد و سلام اپنے گناہوں کی معی مانگا کرتے تھے بلکہ حضور علی سلاط و سلام آپ خود ارشاد بنواتے ہیں ما اس بہت ما اس بہت غدات استغر تو استغ پرت اللہ پی کا امرہ کوئی ایسی صبح ہرگز نہیں آئی جس میں میں نے اللہ تعالی سے ایک سو مرتبہ پستک نہ کیا ہو اور اب یہ ہے یہ ترجمہ ہوگا کہ اے نبی اگر آپ آست پڑھتے رہا کیجئے یہ آپ کے مدارج کی بلندی کا ثواب ہے اور جناب اس میں دوسری توضیع جو ہے تفسیر روح المعانی میں یہ پیش کی گئی ہے وقد زکارو انا لینبی یہ نہ فی کلن عروجن علا مقام الا ما مانا پی ہے یقون ماں آراجا من ہو فی نظرتی شریف زمبن بن نسبت علا مراجا علئی ہے فیستمن ہو وہ لو ال علی کا کولیہ سلاۃسلام لانو اعلیٰ کلبی اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج میں لہجہ بلحجہ جناب عروج ہوتا رہتا ہے عروج تھا جن مدارج سے دوسرے مدارج کی طرف ترقی پر ماتے آپ کے کل میں ایک خلسی پیدا ہوتی اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے دل میں ایک پیاس تڑب سی ہوتی اور میں ہر دن ایک سو مرتبہ ایک سو مرتبہ کل یومرا ہر دن میں سو مرتبہ جو ہے اللہ تعالی کے حضور اج استغفار کیا کرتا تھا اب ان کی ان وجوہات کی بنا پر یہ چیزیں موجود ہیں نہ کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی زم کی بات ہے اور ایسا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں تفسیر جلال میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ کے بارے میں ایسی بات کہنا ٹھیک نہیں ہے وہ پرماتے وہو اولمت العبیائی علیہ السلاۃ السلام ہاں جی یہ تفصیل جلالین میں موجود ہے اور اسی طرح جلالین کے اس آیت کے مطابق جو ہے انہوں نے دوسری جگہ لکھا ہے وہ اسناد ضمب لہ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤَوَّلٌ وَأَمَّا بان المراد جنوب امت کا یہ تفصیل ساوی میں یہ الفاظ موجود ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زم کی نسبت جو ہے مول ہے اس کی تعویل ضروری ہے وہ تعویلے کئی ہیں لیکن ان میں سے ایک یہ ہے جام سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اللہ جنوب نہیں ہیں آپ کے غنا نہیں ہیں بلکہ امت کے جنوب ہیں ذنوب و امت کا یہ تفسیر ساوی میں یہ بات موجود ہے اور اسی طرح تفسیر کبیر میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو قبر کو منور فرمائے اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے ساری زندگی ساری زندگی اللہ کی اللہ کی واہدنیت پر دلیلیں پیش کی ہیں اور انہی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب آخری وقت آیا تو شیطان جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا یہ فخر الدین ساری زندگی اللہ کے ایک ہونے پر دلیل قائم کرتا رہا ہے آج میرے ساتھ مناظرہ کر لے جب جناب والا دلیل دیتے تو وہ خبیر جو ہے معلم الملکوت تھا رد کر دیتا ایک دلیل دی رد کر دی دوسری دی رد کر دی تیسری دی رد کر دی حتیٰ کہ تین سو ساٹھ دلیلیں جو ہیں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے دی اس نے رد کر دی اب پریشان ہوئے اور ان کے جناب والا پیر ان کے جناب والا پیشوا ان کے روحانی مرشد جو تھے حضرت نجم الدین قبرا رحمت اللہ علیہ آپ دور کہیں وضو پر رہے تھے وہاں سے رشاد پر اے الدین تو یہ کیوں کہ نہیں کہتا کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں وہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہ بیان پرماتے ہیں لم یکن فمار یگ فما و فما یو پیرو لہ کل جواب من بجود آحاد المراد ومب المؤمنین اور امام فخر الدین دین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ جب نہیں ہے تو گناہوں کے معاف کیا مطلب ہے اور یہ کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے تاکہ تمہارے اگلے پچھلے گنا معاف کر دے تو فرماتے ہیں اس کا جواب کئی وجہ سے دیا گیا ہے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد مومنوں کے گناہ ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے سبب سے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ ماں فرما دیے ہیں اور کمالین میں اس طرح جو ہے اس کی توضیح پیش کی گئی ہے آپ فرماتے ہیں وہ بعد باد و ان باد ماں تقدم ومبن ابا وئی کا آدم و ہوا واتا خرم جنوب امتی کا کمالین اکثر جو ہے وہ جناب جلالین کے حاشی میں مل جاتی ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے ماتقدمہ سے مراد زم جو ہے آدم اور آدم اور ہوا علیہ السلام کا ہے اور وہ مات آخر سے مراد جو ہے آپ کی امت کے جنوب ہیں اگرچہ یہاں بھی یہ ترجمہ کرنا صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گنا معاف فرمائے لیکن خیال رہے اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی بحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ مفسرین کے اقوال کے مطابق بالکل صحیح ہے اور درست ہے اور یہی ترجمہ جو ہے مفسرین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہے اور یہی علماء اہل سنت کے لیے یہی بات جو ہے سب سے اعلی اور افضل ہے اور اسی کو صرف وہ ہی نہیں ہمارے زمانے کے نہیں بلکہ پہلے زمانے کے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دے الوی رحمت اللہ علیہ جن کو اشرف علی تھانوی عبادت یومیہ میں صاحب حضوری لکھتا ہے ہاں جی وہ شیخ عبدالحق محدث دے الوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے یعنی لیغفر لک تقدم من ذنبک وما اخرا کے تحت لکھتے ہیں یعنی اس آیت کریما میں کئی اقوال ہیں بعض نے یہ کہا ہے یہاں وہ خطائ مراد ہیں جو نبو سے قبل واقع ہوئی ہیں لیکن امام صبح کی رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو رد فرما دیا ہے اور کہا ہے یہ قول مردود ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زمانہ بھی جاہلیت میں نہیں گزارا بلکہ آپ نبوت سے پہلے اور بعد معصوم ہیں اور آپ سے کوئی گنا قبل از نبوت یا بعد از نبوت نہیں سر, سر درد ہوا ہی نہیں ہے اور محسوس نے ذمہ شری نے کشاف میں یہ بات کہی ہے تفسیر کشاف میں یہ بات کو ذکر کیا ہے علامہ بیزابی نے بھی اس کی جناب تابعداری کی ہے اور کہا ہے یہاں سے مراد وہ لرزرے ہیں وہ محلے جو محل اطاب ہیں لیکن علامہ صبکی رحمت اللہ علیہ نے اس سے بھی رد کیا ہے اور ان کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے ان کا کال جو ہے مردود ہے کیونکہ انبیاء کی معصومیت پر امت کا اجماع ہے اس کے بعد شیخ فرماتے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سگائر شغا گناہوں کے واقعہ ہونے کو جائز اقرار دیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی نص نہیں بلکہ اسی آیت کریمہ یا اس قسم کی اس کے مثل آیتوں سے پکڑتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے اب شیخ شیخ محق شیخ عبدالحق محدث الحق محدس اللہ علیہ آپ نے اس کی تصریح پر دی ہے تو یہ چونکہ لبت جو ہے حدیث میں آ گیا ہے اس لیے میں نے اس کی کھل کر وضاحت کر دی ہے اور اس پر بہت سی بہت سی دلیلیں قائم کی جا سکتی ہیں الحمدللہ رب العالمین لیکن اب اصل عدیز کی شرح کی طرف آتا ہوں اور چند منٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد جو ہے اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو, آپ کو لوگوں کو حکم فرماتے ہیں ایسے اعمال کا حکم فرماتے ہیں جن کو وہ کر سکیں حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے اور حدیث سے یہی جو ہے اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ سلاد و سلام کوئی عمل ایسا جو ہے وہ حکم نہیں فرماتے جس سے لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں ہمارا حال آپ کے حال جیسا نہیں آپ مغفور ہیں آپ کو عمل کی ضرورت نہیں یہ حدیث کی اور صحابہ نے یوں عرض کیا کالو انا لسنا کہ کا, کا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں آپ جیسے نہیں ہیں ہماری حالت تو آپ جیسی نہیں ہے آپ تو محفور ہیں آپ کو عمل کی حاجت نہیں ہے اور آپ اعمال میں دوام اور استمداد کرتے ہیں اور ہمارا حال کیسے ہوگا ہم تو بہت گناہگار ہیں اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا میں امل کرنے کے عمل کرنے میں تم سب سے زیادہ لائق ہوں کیونکہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو اللہ سے ڈرتا اور جانتا ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت عملیہ اور قوت علمیہ میں وہ کمال حاصل ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں یہی بات علامہ کستلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی ہے اور حکمت کے تمام اقسام میں آپ اکمل ہیں یعنی سب سے اکمل ہیں اگر وہ کو حکمت کے کوئی بھی کوئی بھی قسم ہو اور ان سب میں حضور علیہ سلاد وسلام سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے اگرچہ اس کلام میں مخاطب حضرات صحابہ کرام ہے لیکن مراد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوا ساری مخلوق سے زیادہ عالم اور پرہیزگار ہیں اور صحابہ کرام کی طرف جو عذابت جو ہے محض توضیع کے لیے ہے اگر یہ سوال پوچھا جائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کبیرہ اور صغیرہ گنا سے معصوم ہے اور آپ کا وہ کون سا گنا ہے جس کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے گناہ سے مراد جو ہے ترک اولا جو ہے ہاں جی ترک اولا اور ترک افضل ہے یعنی اس کی تو گنا ہونے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے تصور کا بھی ترک جو ہے وہ اولا یہاں جو ہے ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں بہت اعلی مرتبے پر پائے تھے اور کیونکہ آپ کا یہ خطاب جو ہے آپ کا یہ ارشاد اس حدیث میں یہ بات آنا ات کا جو حدیث کے الفاظ ہیں ان سے یہی بات نکلتی ہے جو حضور علیہ اللہ نے ارشاد برمایا میں تم سب سے زیادہ زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں تو گرامی قدر حضور علیہ السلاۃ وسلام حضورت آپ صحابہ مشقت میں نہیں ڈالتے تھے بلکہ آسانی صحابہ کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے آسانی بیان فرمایا کرتے تھے اور امام بخاری نے جیسا اس حدیث میں وہ عائد جو ہے وہ بیانی ہےخم بیماسبت قلوب اللہ اس پر موقدہ فرمائے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے یعنی جو چیز تمہارے دلوں نے جس کا اتقاد کیا ہے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کتاب الایمان میں لانا ایک بے مانی سی بات تھی لیکن چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کرامیہ کے رد میں یہ بات لائے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ دل میں جو بات ہو وہ معاف ہے اور دل کی بھول چوک جو ہے وہ معاف ہے اس کا بس بسے جو ہیں وہ معاف ہیں اس پر مواقع نہیں ہوگا اور جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالی حضور علیہ صلاحت وسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز انمتی ما وس و ست بھی سدروہا معلم تامل او اوت اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو دور فرما دیا ہے معاف فرما دیا ہے ان پر کوئی موقع نہ ہوگا جب تک ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے جو نہ کہا جائے اس وقت تک جو ہے یہ معاف ہوں گے اور اسی طرح جناب یہ حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے آپ فرماتے ہیں قال جاء الناس من صحاب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم الى النبی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه ان بخدا فی انفسنا ما یتعادم احدنا ان یتقلم به قال او قد وجدتموه قالو نعم کالا ذال کا سریح المان حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے دریافت فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسو باتیں ہیں ان کو زبان سے کہنا بھی برا اور بہت بھاری مان روم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا واقعی تمہاری حالت ہے انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہی حال ہے آپ نے فرمایا کالا زالی کا سرحل ایمان میرے السلام نے فرمایا یہ تو خالص ایمان ہے خالص ایمان ہے اسی طرح کی اور حدیث جو ہے ابو داود شریف میں موجود ہے اور امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی ہے آپ فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن انی اد سنبتی بشی لئن اکو هنا حمامت ما احب إليا من أن أتقلم به قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں جن کو جن کو میں جل کر کولا ہو جانا چاہتا ہوں اور میرے دل میں برے خیال آتے ہیں مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں جل کر کولا ہو جاؤں میں ان کو زبان سے نکالوں اس پر آپ نے فرمایا اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسا کی طرف لوٹا دیا ہے مطلب یہ ہے جب تمہارا یہ حال ہے تم کو خلاف اسلام خیالات اور خطرات اس کا قدر بھی پہنچاتے ہیں اور اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بلکہ اپنے رب کریم کا شکریہ ادا کرو کہ اس کے فضل و کرم سے اس کی دستگیری نے تمہارے دلوں کو ان برے خیالات کے قبول کرنے سے بچا لیا ہے اور بات وسوسات کی حد سے آگے نہ بڑھنے بھی ہاں جی حضور علیہ السلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ امت پر میری میری آواز آ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ امت پر شفیق رہے ہیں مہربان رہے ہیں اور امت کے دل میں وسوسات وش وسات پیدا ہونے والے ان کی بھی معافی ہے اور اسی طرح کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کا فرمان حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی نے بھی نقل فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کالا کالا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شیطان واحد فقول من خالہ کا کضا من من من خالہ کا قذا حت یقول من خالہ کا ربو کا تمہ بلا گہ حضور علاۃ وسلام نے فرمایا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ یہ سوال کہ وہ اللہ کے متعلق بھی دل میں ڈالتا ہے جب ہر چیز کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے تو پس اس سلسلہ میں جب یہاں تک پہنچے تو چاہے بندہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے ہاں جی شیطان تو ایسے کام کرتا رہتا ہے اور ایسی ایسے دل کے وسوسات جو ہیں وہ معاف ہیں اور اسی لیے یہ دلیلیں جو ہیں مختلف حدیث کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس, اس حدیث میں لے کر آئے ہیں کہ ولا کی یو آخر حکم بیما کا وکم اور یہ آیت کریمہ جو ہے اللہ اس پر موقعہ فرمائے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے ہاں جی اور اس کے جواب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس بام میں کوئی وجہ نہیں تھی اس آیت کو لانے کی صرف اس لیے کرامیہ کے رد کی وجہ سے لے آئے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جو حدیث میں بیان کی ہے وہ بھی متبقن علیہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور ایک اور حدیث جو ہے وہ متبقن علیہ جو ہے یعنی بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی, بھی موجود ہے اس کے الفاظ اس سے مختلف ہیں وہ فرماتے ہیں لائے الناس الناسو یت ساقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله اپمان وزن ذَلِكَ کا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ الحمد اللہ <وَرَسُولِي> یعنی اس سے مختلف الفاظ میں یہ روایت بیان کی ہے لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چنو چنا کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے پس جس کو اس سے سابقہ پڑے تو وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے پھل یا کل آمن تو رسول اور میں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس, اس طرح کی بہت سی حدیث موجود ہیں ایک حدیث سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے بھی مروی ہے اور بہت سی حدیث ہیں لیکن وقت کی قلت کے باعث جو ہے اتنا اس پر ہی جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ بھی انشاءاللہ اللہ بفضل ہی تعلیم کا جو لفظ آیا اس پر بھی تحقیق ہو گئی ہے اور اس آیت کے بارے میں بھی جو بھی میرے ناقد سے علم میں آیا جو مطالعہ میں آیا میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو ہم ایمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے زبان کی حفاظت فرمائے کو ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکلے جو کل قیامت کے دن ہمیں جس کا جواب دینا پڑے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالی علم مصطفیٰ کے نیچے ہمیں جگہ فرما دے وماغ المبین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ